أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وصبح بحمد ربك قبل تلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحوا أدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير یوم تشقق الارض عنہم سراعا ذالک حشر علینا یسیر نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید مقصد سورہ قاف کا اثبات القیامہ کہ ایک دن آنے والا ہے جزا اور سزا کا جس میں لوگوں کے ساتھ ان کے عقیدے ان کے عمل پر حساب کتاب ہوگا یہ قرآن مجید میں ہم یہ آٹھ اصول ذکر کرتے ہیں یہ پہلے جو چار اصول ہیں تو انہیں ہم اصول محمہ کہتے ہیں یہ وہ چار اصول ہیں کہ جو پیغمبروں کی دعوت میں ہمیں مشترک ملتے ہیں اور یہ اصل اصول ہیں یہ اہم اصول ہیں ان میں سے ایک توحید ہے دوسرا رسالت ہے تیسرا کتاب ہے اور چوتھی چوتھا اصل وہ ایمان بالآخرہ یہ چار اصول ہیں اہم اصول ہیں انہیں ہم مقاصد اربعہ بھی کہتے ہیں اور یہ قرآن کے اصل الاصول ہیں یہ چار دیگر مقاصد ہیں جو اصول ممدہ ہیں جو ان پہلے چار اصول ان کو مضبوط کرتے ہیں اور پہلے چار اصول کو تقویت دیتے ہیں یہ ان میں جہاد ہے انفاق ہے نظم ہے یعنی تنظیم ہے مسلمان مسلمانوں کی اجتماعیت اور آداب یہ آداب اور اخلاق کے آپس میں یہ انہوں نے معاملات کیسے کرنے ہیں یہ قرآن مجید ان آرٹ اصولوں سے بحث کرتا ہے یہ تو اس صورت میں جو اصول مہمہ میں اور مقاصد اربعہ میں جو اہم مقصد ہے وہ ہے اثبات القیامہ کہ قیامت کا دن آنے والا ہے اور اس دن اللہ سے کوئی کسی کو بزور چھڑوا نہیں سکے گا یہ مسئلہ یہ مقصد اس صورت میں یہ مختلف انداز سے یہ ثابت کیا جاتا ہے شروع میں بعض دلائل ذکر کیے گئے کہ تم آسمان کی تخلیق کو نہیں دیکھتے زمین کو نہیں دیکھتے یہ اللہ اوپر سے بارش برساتا ہے اور پھر انہی دلائل سے آیت نمبر گیارہ میں استعمال کیا قدا الخروج خروج اسی طرح تم لوگوں کا نکلنا ہے قبروں سے پھر آیت نمبر بارہ سے پھر اس بات قیامت کا ایک الگ انداز کہ اگر یہ عقیدہ اہم نہ ہوتا تو اس سے انکار پر اللہ نے گزشتہ اقوام کو کیوں ہلاک کیا ہے تو بارہ تيرہ اور چودہ میں اقوام محلكہ ان کا ذکر کیا گیا پھر اس کے بعد اس بات قیامت کا یہ ایک الگ انداز آیت نمبر سولہ اور سترہ میں وہ ذکر کیا گیا کہ اگر قیامت کا دن آخرت کا دن یہ اہم نہ ہوتا اور یہ نہ آتا تو پھر اعمال کے لکھے جانے کا اتنا اہتمام یہ نہ کیا جاتا تو اسی سے بات پھر دیگر باتیں وہ بھی ذکر کی کہ اللہ نے فرشتے یہ انسان پر مقرر کیے ہیں پر آیت نمبر انیس اور بیس میں اس بات قیامت پر ایک اور انداز تھا اور وہ قیامت سغرہ اور قیامت قبرہ یہ قیامت سغرہ کو لوگ مانتے ہیں کہ وہ موت یہ آ جاتی ہے اور موت کو انسان مانتا ہے لیکن اس کے بعد جو قیامت قبرا ہے اس سے انکار کرتے ہیں اور پھر قیامت کے احوال وہ ذکر کیے گئے تو ساتھ میں منقرین کے احوال وہ ذکر کیے گئے پھر اس کے بعد قرآن کا یہ انداز ہے کہ قرآن دونوں جوانب ذکر کرتا ہے تو آیت نمبر اکتیس سے متقین کو جنت کی بشارت وہ دی گئی رایت نمبر سینتیس میں ترغیب لالقرآن کہ قرآن میں نصیحت اس شخص کے لیے ہے کہ جو ان تین شرائط پر عمل کرے جس کا دل ہو نیت ہو ارادہ ہو عنابت ہو دوسرا پھر کان بھی لگائے سنے بھی اور تیسرا کہ وہ ذہنی طور پر بھی حاضر ہو اور قلبی طور پر بھی حاضر ہو تو یہ ذکر کیے گئے اور وہاں پہ ہم نے یہ بھی ذکر کیا اس آیت میں دوسرا قول یہ کہ, کہ لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں بعض وہ ہوتے ہیں کہ جو خود حق تک پہنچ جاتے ہیں یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں زیادہ تر لوگ وہ سننے کے ذریعے حق تک پہنچ جاتے ہیں تو یہ دو گروہ یہ ذکر کیے قرآن عام طور پہ ان دو گروہوں کو ذکر کرتا ہے اب اس آیت میں آیت نمبر اٹھتیس میں یہ پھر بعض بادل موت پر اور اس بات قیامت پر پھر وہ گفتگو وہ پلٹ آئی کہ ہم نے اتنی بڑی مخلوق پیدا کی ہے زمین اور آسمان کی شکل میں تو اس کے پیدا کرنے پر ہم کوئی تھکے نہیں ہیں اور ہمیں کوئی تکان نہیں پہنچی کہ تم لوگوں کو دوبارہ پیدا کرنے سے ہم آجز آگئے ہوں ہوں اور اس میں رد ہے یہود کے اس قول کی کہ جو تورات میں سفر تکوین میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ نے چھ دنوں میں یہ کائنات یہ پیدا کی اور پھر ساتویں دن آرام کیا یہ قرآن واضح کہتا ہے کہ میں نے یہ کائنات یہ چھ دنوں میں اور چھے لمحوں میں پیدا کی لیکن وما مسنا ثنا لغوب اور ہمیں کوئی تکان اور تھکاوٹ نہیں پہنچی و لقد خلق نہ اور تحقیق ہم نے پیدا کیے ہیں آسمانوں کو ولادا اور زمین کو و ماب نما اور وہ جو ان کے مابین ہے ان کے درمیان ہے فیصت ایام ان چھ لمحوں میں یہ ایام جمع ہے یوم کی اور یوم بمانے لمحہ وجہ یہ کہ یہ ایام اگر یوم دن کے معنی میں یہ لیا جائے تو یہاں پہ عام طور پہ مفسرین نے یہ اعتراض یہ کیا ہے یہ اعتراض انہوں نے کیا ہے لیکن پھر جواب اگرچہ تسلی بخش جواب بھی دیا ہے لیکن عام طور پہ لوگ اسے اخذ نہیں کر سکتے مثلاً یہ امام بغوی نے معالم التنزیل میں یہ انہوں نے یہی کہا ہے کہ ستت ایام یوم کا معنی اگر دن کا کیا جائے ولم یقن یوم یومن لیکن اس وقت یوم نہیں تھا دن نہیں تھا کیونکہ انہوں نے خود کہا ہے لنل یوم طلوع اشم سے الا غروب دن یہ سورج طلوع ہونے سے اس کے غروب تک اس پر دن کا یوم کا اطلاق ہوتا ہے تو ابھی کائنات پیدا نہیں ہوئی ابھی سورج اور یہ پیدا نہیں ہوئے تو یوم کا وہ اندازہ وہ کیسے لگایا جائے اسی طرح علامہ ابن تیمیہ نے مجموع فتح میں یہ جی انہوں نے بھی یہی بات یہ کی ہے یہ جی امام آلوسی تفسیر روح المعانی میں وہ کہتے ہیں ولاوراد بلی علی یوم المعروف یہ ممکن نہیں ہے کہ یہاں پہ یوم سے مراد یہ جو دنیا کا معروف دن ہے یہ مراد لیا جائے وجہ یہ کہ یوم عبارت ہے عن نشم سی فوق الارض کہ سورج یہ زمین کے اوپر ہو وہ تصور و تحقین اور اس کا تحقق یہ تو اس وقت تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ ابھی نہ آسمان بنا ہے اور نہ زمین تو ان سارے علماء نے یہی قول یہ ذکر کیا ہے لیکن پھر انہوں نے مختلف اقوال ذکر کیے ہیں اور اس پر یہی اعتراض یہ آتا ہے اور قرآن کہتا ہے وہ اذا قدا امر فن نما یقول فیون کہ اللہ جب کسی کام کا ارادہ کرے تو اسے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے تو اگر یوم سے مراد یہ والا یوم ہو یا اس یوم کی مقدار ہو کہ اتنے طویل وقت میں کہ اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے تو پھر ان بیشتر آیات کے ساتھ تعارض آتا ہے یہی وجہ ہے کہ مفسرین پر مانا کرتے ہیں جیسے قاضی بیزاوی یہ معنی کرتے ہیں فیصد ایام اے فیصد ای اوقات انہوں نے یوم کا مانا وقت کے کیا ہے اور ہم تعبیر کرتے ہیں اس سے لمحے سے کیونکہ وقت مطلق وقت سیکنڈ کا لاکھواں حصہ کروڑواں حصہ بھی ہو سکتا ہے وہ فزکس کی اصطلاح میں نینو سیکنڈ اور اسی طرح سیکنڈ کا یعنی نہایت وہ کم حصہ اس پر بھی لمحے کا اطلاق ہوتا ہے وقت کا اطلاق ہوتا ہے اور وقت ایک دراز وقت پر بھی اس کا اطلاق ہو سکتا ہے حقیقت اس کی اللہ کو معلوم ہے کہ کتنے وقت میں لیکن اگر اس کا معنی لمحے کے کیا جائے تو پھر تارز نہیں آتا آیات اور دلائل کے درمیان اور انہوں نے ان مفسرین نے جیسے قاضی بیزاوی نے اسی طرح تفسیر علمعانی میں امام آلوسی نے اور دیگر مفسرین نے اسی آیت سے استدلال کیا ہے کہ سورہ انفال آیت نمبر پندرہ میں یوم بمانے لمحہ کے آیا ہے وہ میو اللہ یوم اِدن دب رہو اور جو کوئی جہاد کے اس دن کہ جب کافر کے ساتھ آمنا سامنا ہو اور دشمنوں کی طرف اپنی پیٹ وہ پھیر لے تو اگر یوم سے مراد پورا دن ہے تو پھر اس کا یہ مطلب کہ اللہ کا غضب تب ہوگا جب وہ پورا دن دشمن کی طرف پیٹ پھیرے بلکہ یوم بمانے لمحہ کہ جو کوئی اس لمحے میں کہ جب دشمن کے ساتھ سامنا ہو اور جنگ کے وقت وہ اس لمحے میں دشمن کو پیٹ پھیرے بزدلی دکھائے فق با اب من اللہ یہ اللہ کے غذب میں گرفتار ہے توفی صد ایام ان چھے لمحوں میں سنا ملغوب اور نہیں پہنچی ہمیں کوئی تکاوٹ اور نہیں چھوا ہمیں کسی تکان نے اور کسی تکاوٹ نے یہ رد ہے یہود کے اس قول پر کہ اللہ نے پھر آرام کیا ولا یو دو یہ اللہ کو نہیں تھکاتی زمین اور آسمان کی حفاظت فصبر علامہ یقولا ابسائت میں تسلی ہے مبلغ کو فصبر عالامہ پس پساب صبر کریں ہیں پیغمبر یہ جی اس کہنے پر فس مَا یقولہ تو آپ صبر کریں ان باتوں پر یقولہ کہ جو یہ مخالفین کہتے ہیں یا آپ کو برا بلا کہتے ہیں تو آپ تسلی رکھیں صبر کریں اور ان کی باتوں پر دل تنگ نہ کریں بلکہ اس صبر کے لیے وصب بہ بحمد رب کا اور پاکی بیان کریں بے حمد کا اپنے رب کی حمد کے ساتھ یعنی جو اللہ کے شایان شان صفات ہیں تو وہ اللہ کے لیے بیان کریں حمد اور جو اللہ کے شایان شان صفات نہیں ہیں تو ان سے اللہ کی پاکی بیان کریں قبل طلوع الشمس و قبل الغروب سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے یہ قبل طلوع الشمس سی و قبل الغروب بخاری اور مسلم کی روایت میں آتا ہے جریر ابن عبد البجلی رضی اللہ تعالیٰوں کہ جی ان کی روایت ہے صحابہ کرام میں یہ بعض صحابہ کہ جی ان کی روایات یہ بڑی عجیب روایات ہوتی ہیں جریر ابن عبد البجلی یہ وہ صحابی ہے جی کہ ان کی روایات میں بڑے عجیب عجیب مضامین ہوتے ہیں جریر ابن عبداللہ اللہ البجلی یہ وہ صحابی ہے بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ کون ہے ایک جگہ پہ شرک کا ایک اڈا ہے ذوال خلیصہ اسے کہا جاتا تھا کہ کون ہے کہ جو مجھے ذوال خلیصہ اس شرک کے اڈے سے مجھے راحت پہنچائے یعنی اس میں شرک ہوتا ہے اور اس شرک کے اڈے کو مسمار کرے اسے ختم کرے اور میرے میرے دل کو میرے سینے کو وہ ٹھنڈک پہنچائے جریر ابن عبداللہ البجلی نے کہا اے اللہ کے پیغمبر میں آپ کو اس سے یہ ٹھنڈک پہنچاتا ہوں لیکن جریر نے کہا کہ اے اللہ کے رسول میں سواری پر سوار ہونے کے بعد جب میں اسے تیز دوڑاتا ہوں تو میں اکثر سواری سے گر جاتا ہوں گھوڑے سے گر جاتا ہوں میرے لیے دعا کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی جریر کہتے ہیں کہ پھر سواری کی اس ننگی پیٹھ پر اگر میں گورے کو دوڑاتا اور اس کے اوپر وہ بیٹھنے کی وہ جگہ وہ نہ بھی ہوتی تو میں اس تیز رفتار گھوڑے سے بھی پھر میں نہ گرتا جریر ابن عبداللہ البجلی کہتے ہیں میں نے اپنے خاندان سے اور اپنے قبیلے سے میں نے پچاس لوگ قبیلہ احمد سے میں نے لیے اور میں گیا اور میں نے ذوال کو مسمار کر دیا اور شرک کے اڈے کو میں نے ختم کر دیا کہ اللہ کے رسول وہ اگر دور کسی علاقے میں شرک ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ مدینہ میں پریشان ہوتے تھے لیکن آج مولوی کے بغل میں شرک ہوتا ہے لیکن اس کے ماتے پہ شکن تک نہیں آتی اس کے ماتے پہ پسینہ تک نہیں آتا وجہ یہ کہ لیکن دعوے اس کے پیغمبر کا وارث ہوں اور پیغمبر کا وارث ہوں تو جریر ابن عبداللہ البجلی اسی طرح ان کی روایت میں ایک روایت میں آتا ہے کنانا عبد الجتما وسن تامن کہ میت کے گھر پر بلا ضرورت اجتماع وہاں پہ بیٹھے رہنا اور وہاں پہ ڈیرا جمائے رکھنا یہ اور میت کے گھر پہ کھانا کھانا یہ اہتمام کرنا یہ ہم ایسے حرام سمجھتے تھے جیسے کہ اللہ کے پیغمبر نے ہم پر نوحہ حرام کیا تھا نوحہ یہ ہے جیسے رسول اللہ فرماتے ہیں لئی سمنا منظور ابل و شک الجوب ودا بداول جاہلیہ ہم میں سے نہیں ہے کہ جو غم میں مصیبت میں وہ اپنے چہرے کو پیٹے اپنا گریبان پھاڑے اور وہ ودا بداول جاہلیہ اور وہ جاہلیت کی باتیں بولے اور جاہلیت کے بول بولے ودا بداول جاہلیہ جیسے عام طور پہ مردے کی چارپائی کے ارد گرد یہ جو مختلف خواتین ہوتی ہیں یہ بیٹھی ہوتی ہیں اور میت کے گرد انہوں نے پوری ایک قوالی جو ہے وہ لگائی ہوتی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ بڑے ایک ترنم کے انداز میں وہ باتیں کرتی ہیں اور تو یہ ودا بداول جاہلیہ یہ یہ وہ باتیں ہیں تو جریر ابن عبداللہ البجلی کہتے ہیں تو اسی طرح ہم مردے کے گھر پہ وہاں پہ اجتماع کرنا غیر ضروری طور پہ بیٹھے رہنا اور میت کے گھر وہ کھانا کھانا اور یہ تو عام یہ ہم ایسے حرام سمجھتے تھے لیکن آج لوگوں کو کوئی پرواہی نہیں ہے تو یہی ابن عبداللہ البجلی یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کی مجلس میں بیٹھے تھے اور اتنے میں یہ اللہ کے پیغمبر نے چودھویں کے چاند کو دیکھا تو ہم سے کہا کہ چودھویں کا یہ چاند نظر آ رہا ہے ہم نے کہا بالکل تو اللہ کے رسول نے فرمایا تم اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جیسا کہ یہ چودھویں کا چاند تمہیں واضح نظر آ رہا ہے اور اس کے دیکھنے میں تمہیں کوئی تکلیف وہ نہیں ہو رہی تو اسی لیے اگر تمہاری طاقت ہو تو یہ دو نمازیں یہ دو نمازیں ایک صبح کی نماز فجر کی نماز اور ایک عصر کی نماز کہ ان نمازوں کی ادائیگی میں کوئی چیز تم پر غالب نہ آ جائے یعنی نیند غالب نہ آئے کاروبار غالب نہ آئے یہ ضرور پڑھا کرو اور اللہ کے رسول نے پھر اسی آیت کو پڑھا وسب بہم رب کا قبل طلوع شمسی و قبل اور بخاری اور مسلم کی ایک دوسری روایت میں ابو موسا اشعاری رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منصل البردئی نے کہ جو کوئی یہ دو ٹھنڈی نمازیں پڑھے فجر اور آصر کی فجر تو ٹھیک ہے وہ ٹھنڈی وقت میں ہی وہ پڑی جاتی ہے آصر کو اصل میں دیگر دن کی بنسبت نسبت پھر اس وقت موسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو دخل الجنہ کہ جو کوئی یہ دو ٹھنڈے وقت کی نمازیں پڑھے دخل الجنہ تو وہ جنت میں داخل ہوگا لیکن آج لوگوں پر وہ پانچ وقت کی نماز وہ بھی بھاری ہو چکی ہے وہ من اللہ فسب ادبار سجود اور رات کے کچھ حصے میں فسب باقی بیان کرو اللہ کی وہ ادبار سجود اور نمازوں کے بعد وہ ادبار السجود یہ ادبار السجود یہاں پہ عام طور پہ مفسرین دو اقوال ادبار سجود میں ذکر کرتے ہیں یا تو اس سے مراد نوافل ہیں اور یا ادبار السجود سے مراد نماز کے بعد جو ذکر اسکار ہے وہ مراد ہیں وہ ادبار سجود نمازوں کے بعد بہت سارے اسکار ہیں بہت سارے اسکار ہیں لیکن افسوس یہ ہے کہ لوگوں نے جو مصنون اسکار ہیں وہ بھی چھوڑ دیے ہیں اور نمازوں کے بعد عام طور پہ لوگ خصوصاً مساجد میں بدعات کرتے رہتے ہیں سنتوں کے بعد اجتماعی حیات کے ساتھ دعا کرنا سب سے پہلے تو وہاں پہ امام کو سنت پڑھنی ہی نہیں چاہیے لیکن امام وہاں پہ سنت پڑھ لیتا ہے اور یہ ایک عادت بن چکی ہے اور پھر وہاں پہ چہرہ پھیر لیتے ہیں اور اجتماعی طور پر دعا کرتے ہیں بدعت ہے یہ بد ہے فرائض کے بعد بھی اجتماعی دعا نہیں ہے ہاں البتہ امام چہرہ پھیر لیتا ہے مقتدیوں کی طرف تو وہ اپنے لیے دعا کرتا ہے مقتدی اپنے لیے دعا کرتے ہیں ظاہری شکل اجتماع کی وہ بن جاتی ہے لیکن اصل میں اجتماع نہیں ہے اور اصل میں یہ جماعت نہیں ہے مفتی کفایت اللہ نے مفتی کفایت اللہ دہلوی نے بڑا ایک اچھا رسالہ لکھا ہے اور نمازوں کے بعد دعا پہ یہ انفاء المرغوبہ فی حکم صلاطی فی حکم دعا بعد المکتوبہ۔ بڑا اچھا رسالہ ہے انفاع ان المرغوبہ جس میں انہوں نے نماز کے بعد جتنے اسکار کیے جاتے ہیں تو انہوں نے اس میں وہ لکھے ہیں میں نے آج سے قریب کوئی پچیس چھبیس سال پہلے یہ رسالہ یہ پڑھا تھا ادبار سجود اور رات کے کچھ حصے میں پاکی بیان کرو اللہ کی ودبار سجود اور نوافل ادا کرو وادبار سجود اور یا نمازوں کے بعد نمازوں کے بعد جو ازکار ہیں تجبیہات ہیں اللہ کا ذکر ہے تو بندہ وہ کرے وسط میں یومناد ممکان ان قریب پھر اس میں اس بات قیامت وسط اور کان لگا کر سنو یومناد کہ جس دن پکارے گا پکار کرنے والا ممکان ان قریب و قریب کی جگہ سے اگرچہ اسرافیل وہ سور بڑی دور سے پھونکیں گے لیکن وہ آواز ایسے سنائی دے گی جیسے کوئی کان میں وہ آواز لگا رہا ہو من مکان قریب سوتا بالحق جس دن کے سنیں گے لوگ چیخ وہ سخت آواز بلحق کے حق کے ساتھ ذالک یوم الخروج اور یہ نکلنے کا دن ہے آیت نمبر گیارہ میں بھی کہا تھا کدا الخروج یہ وہ نکلنے کا دن ہے اور یہاں پہ دوبارہ سورت کے اختتام پہ یہ وہ نکلنے کا دن ہے ان نمید بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں وہ علئی المصیر اور ہماری طرف لوٹنا ہے یوم تشکل جس دن کے پٹے گی زمین عن آن, ان لوگوں سے سیرا تیزی سے یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ زمین سے نکلنے کا حکم ہوگا اور لوگ دھیرے دھیرے اور آرام سے وہ نکلیں گے بلکہ سرا تیزی سے نکلیں گے ذالک حشر علینا یسیر اور یہ جمع کرنا لوگوں کا ہم پر یہ بڑا آسان ہے اب آخر میں پھر پیغمبر کو تسلی ہے اور اسی طرح پیغمبر کو ترغیب ف تبلیغ ہے ترغیب ف تبلیغ تسلی ہے مبلغ کو اور انہیں ترغیب ف تبلیغ ہے نہن و اور پیغمبر سے نفی بھی ہے اس بات کی کہ آپ متصرف نہیں ہیں نہن و بما و ہم خوب جانتے ہیں وہ باتیں یقولہ کہ جو یہ مخالفین کہتے ہیں کبھی کہتے ہیں یہ شاعر ہے یہ شاعر ہے یہ قذاب ہے اور طرح طرح کے فتوے لگاتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ میں خوب جانتا ہوں علیہم بجبار اے پیغمبر آپ کے ہاتھ میں ہدایت نہیں توفیق نہیں ہدایت تو اللہ کے پیغمبر یعنی بیان کرتے تھے لیکن کسی سے زبردستی اور بزور نہیں منوا سکتے ومانتا علی ہم ببار اور نہیں ہے آپ اے پیغمبر ان لوگوں پر زوراور اور زور کرنے والے آپ ان پر زور کرنے والے نہیں ہیں کہ انہیں زبردستی آپ ان سے منوا سکیں تو پیغمبر آپ کے ہاتھ میں یہ کام نہیں تو قرآن سے پھر نصیحت تو اگر ایسا نہیں ہے تو پھر میں قرآن کیوں بیان کرتا ہوں تو اے پیغمبر آپ قرآن کے ذریعے نصیحت کریں جو اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے وہ قرآن سے نصیحت وہ ضرور حاصل کرے گا فذکر کر بالقرآن مئی خاف و تو پس آپ نصیحت کرے قرآن کے ذریعے من یقاف و اسے کہ جو ڈرتا ہے میری دمکی سے اور جو ڈرتا ہے میرے عذاب سے وہی قرآن سے نصیحت حاصل کرے گا باقی ماندہ آپ بیان کرتے رہیں جو نہیں مانیں گے تو وہ نہ مانیں آپ کا کام ہے لوگوں کو حق بیان کرنا اور آپ کا کام ہے لوگوں کو تبلیغ کرنا تو سورت میں اس بات قیامت کا مضمون تھا اور اس بات قیامت مختلف اسالیب اور مختلف انداز سے اس صورت میں یہ ذکر کیا جاتا تھا صورت کے آخر میں ترغیب سے تبلیغ تھی اور مبلغ کو بعض آداب تھے کہ آپ اللہ کی تسبیح بیان کریں اللہ کی تحمید بیان کریں نوافل پڑھیں نماز ادا کرے تاکہ اللہ کے ساتھ تعلق یہ قائم رہے ولاق خلق نہ سماوات اور تحقیق ہم نے پیدا کیے ہیں آسمانوں کو ول اور زمین کو اور وہ جو ان کے درمیان ہے اور نہیں فی ستت ایام ان چھ لمحوں میں ومامت ثنا لغوب اور نہیں چھوا ہمیں کسی تکان نے اور نہیں پہنچی ہمیں کوئی تکاوٹ فصبر علامہ یقلہ بس آپ صبر کریں ان باتوں پر کہ جو یہ لوگ کہتے ہیں آپ کے بارے میں شاعر ہے شاعر ہے اور طرح طرح کے فتوے لگاتے ہیں و سب بحمد رب کا اور آپ پاکی بیان کرے اپنے رب کی حمد کے ساتھ قبل طلوع عشم سی سورج طلوع ہونے سے قبل سورج نکلنے سے قبل و الغروب اور سورج غروب ہونے سے قبل پہلے منل لے لی رات کے کچھ حصے میں فسب ہو پاکی بیان کرے اللہ کی سجود اور نمازوں کے بعد نمازوں کے پیچھے یہ جی اسکار, جی اسکار کریں اور اسی طرح نوافل پڑھیں وسط اور کان لگا کر سن یوم دل منا جس دن کے پکارے گا ایک پکارنے والا میں مکان ان قریب و قریب کی جگہ سے جس دن کے سنیں گے یہ لوگ سخت آواز بالحق کے حق کے ساتھ اور یہ نکلنے کا دن ہے قبروں سے بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور بے شک ہم ہی مارتے ہیں وہ علین اور ہماری طرف پلٹنا ہے یوم تشکل ہم سرا جس دن کے پٹے گی زمین ان لوگوں سے سران تیزی سے ذالک حشرن علینا یسیر اور یہ جمع کرنا لوگوں کا ہم پر آسان ہے ہم خوب جانتے ہیں ان باتوں کو کہ جو یہ لوگ کہتے ہیں آپ کے بارے میں اور نہیں ہیں آپ اے پیغمبر ان لوگوں پر زور کرنے والے پس آپ نصیحت کریں قرآن کے ذریعے فذکر بالقرآن نصیحت کرنی ہے تو فضائل عامال کے ذریعے نہیں نصیحت کرنی ہے تو اپنی کسی شیخ کی کتاب کے ذریعے نہیں بلکہ نصیحت کرے بالقرآن قرآن کے ذریعے بہت پہلے کی بات ہے کہ میں اسکول میں میرا ایک دوست تھا ایک کلاس فیلو تھا بڑا قابل ایک لڑکا تھا اور میں اسے قرآن کی ترغیب دیتا یہ شاید 1998 کے لگ بھگ کی بات ہو اور وہ میری دعوت پہ وہ قرآن کے درس کے لیے آیا بھی وہ جب درس کے لیے آیا تو ہمارے استاد محترم وہ تو ہر جگہ پہ ہر آیت میں قرآن کی ترغیب قرآن کی ترغیب اور جہاں کہیں پہ یعنی قرآن کی ترغیب میں اگر بھی کی ضمیر آ جاتی تو وہ کہتے کہ اس قرآن کے ذریعے تو وہ جگہ جگہ پہ وہ اسی قرآن کی ترغیب جیسے مثلا یہاں پہ فض کر تو دیگر جگہوں پہ آتا ہے فضک کر بہی تو آپ نصیحت کرے بہی اس قرآن کے ذریعے تو جب وہ بار بار قرآن کی ترغیب دیتے تو وہ میرا وہ دوست وہ قرآن سے کٹ گیا کچھ دنوں کے بعد میں نے اس سے پوچھا کہ تم درس کے لیے کیوں نہیں آتے تو اس نے کہا تمہارے استاد کا کوئی اور کام ہی نہیں بس جہاں پہ وہ اس کی ضمیر وہ دیکھ لیتے اور وہاں پہ وہ قرآن کی طرف اسے لوٹاتے ہیں تو میں نے اپنے استاد سے وہ بات ذکر کی کہ میرا وہ کلاس فیلو اور میرا وہ دوست وہ ایسی بات کر رہا تھا تو اس نے کہا عجیب بات ہے سامنے پڑی ہے میرے سامنے اللہ کی کتاب قرآن تو میں کیا کہوں کہ بھی اس تورات کے ذریعے یا میں کیا کہوں اس انجیل کے ذریعے جب قرآن کی طرف وہ ضمیر لوٹ رہی ہے تو میں کیا کہوں گا کہ اس فضائل اعمال کے ذریعے اب جب قرآن ہے تو قرآن ہی ذکر کروں گا کہ اس قرآن کے ذریعے لیکن یہ جی آج تک یہ جی اس بس بدقسمتی یہ کہوں گا اور آج اکثر جب وہ میرے ساتھ ملتا ہے تو وہ اکثر یہ کہتا ہے کہ تم مجھے قرآن پڑھاؤ تو میں اکثر انہیں کہتا ہوں کہ میں قرآن پڑھاتا ہوں آپ اس میں آیا کریں لیکن وہی چیز ہے وہ ایک تکبر ہے وہ ایک بڑائی ہے لیکن آج تک پھر قرآن سیکھنے کا وہ موقع اسے نہیں ملا اور وجہ یہ کہ انسان جب ایک مرتبہ وہ تکبر کر لیتا ہے اور ضد اور اعینات پر آ جاتا ہے تو پھر اللہ اسے عمر بھر قرآن سیکھنے کی وہ توفیق وہ چھین لیتا ہے فضق کر بال قرآن میں یقاف بس آپ نصیحت کرے قرآن کے ذریعے اسے یقاف و کے جو ڈرتا ہے وعید میرے عذاب سے اور میری دمکی سے واخیر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين